معذدین اور ہمارے جو آپ اللہ کے فطر و کرم سے گیارہ ماد اور کا دوسرا دن آج ہے اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رب الملام کی شرح سے آج کے دن کی شروعات کریں گے ان شاء اللہ راجی <تصفح> میرے ساتھیوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اور ہم سب خود نصیب ہیں کہ الحمدللہ للہ آپ کو یہاں پر علمائے کرام دور دراز سے تصور لا کر کے آپ کو کتاب و سنت کا درس دیتے ہیں اور دینی ہمارے علم میں اضافہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کو ہوگا کہ درس میں کتنی قیمتی معلومات آپ لوگوں کو ملتی ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کئی کئی دن لگ جائیں گے آپ لوگوں کو جی ایک ایک درس میں بی حدیث آپ سنتے ہیں ان بی سیوں حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے کئی کئی دن آپ کھڑا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم اس کا احسان ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے مشاقور سے آ کر کے ہونا تو چاہیے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے حاصل کرنے کے لیے لیکن نیا زمانہ ہے نئے زمانے کے نئے تقاضے ہیں اور وہ آ کر کے ہمیں خود جو ہے ترج ہیں اس کے باوجود ہمیں ان دروس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی آپ نے سما کہ ایک, ایک حدیث کے لیے لوگ کتنی دور کا سفر کیا کرتے تھے ایک حدیث کے لیے کتنی دور کا سفر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کرم اس کا احسان ہے کہ ساری خصوصیات اور یہ ساری خوبیاں یہ ساری چیزیں آپ کو گھر بیٹھ کر کے ملتی ہیں اس کا اس پر اللہ عبلان کا محفوظ ادا کرنا چاہیے ویسے بھی وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور رف الملال کی شرح ہمارے سامنے اے اور آپ کے سامنے رکھیں اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائیں اور ان کے علم سے اب سب کو اللہ تعالیٰ استفادہ کرنے کی توثیت اللہ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 وخير الحدی حد محمد انصلی اللہ علیہ وسلم وشبر فجر کے فوراً بعد کچھ طبیعت میں سستی ہے میرے ہاں بھی اور آپ کے ہاں بھی اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آئندہ معلومات لینے کے لیے پچھلی معلومات کو دہرا لینا اچھا ہوگا نیند بھی دور ہو جائے گی اور درس کا آئندہ درس سے اچھا تعلق قائم ہو جائے گا تو اب کتاب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے <تصفح> اب ذرا اوپر ہی دیکھیے اور دیکھتے ہیں کہ کل کی معلومات کس کے پاس رہیں اور کون ہے جو گھر سے بھول کر واپس آیا ہے تو سب سے پہلے میرے بھائیوں جب کسی بھی عالم دین کا قول یا فتویٰ کسی بھی صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اس کے تین بڑے اسباب ہیں جنہیں آپ اجمالی اسباب کہہ سکتے ہیں ان میں سے پہلا سبب جی کون سا بھائی بتائیں گے نا حد جی حدیث حدیث ان تک نہیں پہنچی اللہ آپ کو زائے خیر دیں دوسرا سبب جی جو لوگوں نے مفہوم جی جو لوگوں نے سمجھا وہ سمجھتے ہیں یہ مفہوم نہیں بنتا حدیث کا ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ جی حدیث بھول جانا بھول جانا نہیں ممتاز. یہ بڑے اسباب تین بڑے اسباب کی بات کر رہا ہوں اجمالی اسباب جی؟ کو منسوخ سمجھنا سمجھنا جی ہاں اللہ آپ کو خز خیر نے وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے ممتاز. اور اس کے بعد ابن تعمیہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا تھا یہ پھر تفصیلی اسباب ہیں تفصیلی اسباب میں جائیں گے تو وہ زیادہ بنتے ہیں اجمالی تین ہیں بڑے اسباب تفصیل میں جائیں گے تو وہ تین سے زیادہ ہیں ان میں سے پہلا سبب جی وہ آخری کرسی ہے آپ میں تینوں میں سے کوئی بتا دے جی جی وہ حدیثوں تک پہنچی نہیں تو یہ پہلا سبب ہوا دوسرا سبب جی جی جو کہ جو کہ ضعیف ہے صحیح سن سے صحیح سنت سے حدیث ان تک نہیں پہنچی پہنچی ضرور ہے لیکن صحیح سنت سے نہیں پہنچی تیسرے نمبر پہ جی حدیث پہنچی لیکن جی ہاں ان کا اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے تین نمبر چار جی خبریں واحد خبریں واحد ہے اگرچہ صحیح ہے لیکن ان کے ہاں اسے قبول کرنے کے لیے ایسی شرائط ہیں جنہیں دیگر ایم ای کے تسلیم نہیں کرتے جی نمبر پانچ ہاں فتوا دیتے مستر ہوئے, مستر بات, کرتے مستر ہوئے مستر بات کرتے ہوئے وہ حدیث بھول چکے تھے حدیث ان کو یاد نہیں تھی اور چھٹے نمبر پہ آنجو دیت آنجو دیت آنجو دیت نہیں ابھی بڑھتے ہیں نا چھٹے کی طرح چھٹے نمبر پہ کیونکہ کتاب میں بعد میں داخل ہوں گے نا تاکہ یہ جو بڑی بڑی معلومات ہیں یہ تو ہمارے دنوں میں رہے نا چھٹے نمبر پہ کہ وہ اس, اس حدیث کا مفہوم جاننے سے کاسر رہے اس حدیث کا مفہوم جاننے سے کاسر رہے نہیں جان سکے اور آٹھویں نمبر پہ ہاں ساتویں نمبر پہ ساتویں نمبر پہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی مفہوم جانا لیکن وہ درست نہیں ہے جو انہوں نے جانا لیکن کسی مفہوم تک وہ پہنچے اگرچہ وہ درست نہیں ہے چھٹے نمبر پہ یہ کہ وہ مفہوم سمجھ نہیں سکے ساتے نمبر پہ وہ سمجھ گئے وہ الگ بات ہے کہ اس میں دیگر اہم اکرام کو اختلاف ہے تو یہ فی الحال سات اسباب ابھی ہم نے لیے ہیں اور اب ہم آتے ہیں تفصیل کے ساتھ ان اسباب کو پڑھنے کی طرف اور اب بھی کتاب نہیں دیکھنی کتاب دیکھنے کا مرہ نہیں آیا ابھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کتاب دیکھنے کا بھی مرلہ نہیں آیا کتاب ایک ساتھ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ فی الحال یہ ہے کہ دوسرا سبب کون سا ہے جی جو دوسرا سبب ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہ کون سا ہے جی بھائی آپ اعتراض جی دوسرا جیسا نہیں نہیں اعتراض تو وہ پہلے سبب کے زمن میں تھا نا جی حدیث پہنچی ہے لیکن کسی ایسی سنت کے ساتھ جو درست نہیں ہے اب سند کے درست نہ ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں توجہ ذرا میری جانب نیچے نہ دیکھیں جب نیچے آپ دیکھتے ہیں تو میں پھر سمجھتا ہوں کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر میں رہنے دیتا ہوں کتاب تو موجود ہے آپ کے پاس تو کتاب کی طرف نہیں فی الحال تو میرے بھائی صحیح صنعت ان, ان تک نہیں پہنچی کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ جس محدث نے انہیں حدیث بیان کی ہے وہ خود یا اس محدث کا استاد یا سند میں کوئی اور آدمی کتنے لوگ ہو گئے نمبر ایک ان کا ان کا اپنا استاد یا استاد کا استاد یا اوپر چل کے کوئی استاد یا راوی آپ کہیں استاد کہیں راوی کہیں شیخ کہنے کی بات ہے ان میں سے کوئی ایسا ہے جو مجہول ہے مجہول سے کیا مطلب نامعلوم ہے اس کے قوائب نہیں مل سکے اس کے حافظے کے بارے میں اس کی امانت کے بارے میں دیانت کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو جب کوئی ایسا آدمی حدیث بیان کرے جو نامعلوم قسم کا ہو تو وہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے یا استاد یا استاد کا استاد یا اوپر کا کوئی اور شیخ جو ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کے اوپر جھوٹ بولنے کی تہمت ہے جھوٹ بولنے کی تہمت ہے کہ جھوٹ بولتا ہے چاہے چاہے وہ حدیث میں نہ ہو عام گفتگو میں ہو لیکن جب عام گفتگو میں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اب خطرہ ہے کہ حدیث میں بھی کہیں جھوٹ نہ بولتا ہوں تو پہلے نمبر پہ کیا کہ مجہول ہے دوسرے نمبر پہ یا کیا ہے جھوٹ بولنے کی توہمت ہے اس, اس قسم کا کوئی اس کے کو اوپر الزام ہے مجھول یا جھوٹ بولنے کی تہمت ہے یا اس کا حافظہ بہت خراب ہے عام گفتگو میں ثابت ہو چکا ہے یا حدیث بیان کرتے ہوئے بہت بھولتا تھا بہت غلطیاں اس سے ہوتی تھیں اب خطرہ یہ ہے کہ کہیں حدیث میں بھی غلطی نہ ہو تو اس وجہ سے جس سند میں ایسا کوئی آدمی ہے تو وہ سند ضعیف ہے تو اب ان کے پاس حدیث پہنچی ہے لیکن ایسی کسی سند کے ساتھ جس میں کوئی راوی یا مجہول ہے یا جھوٹ بولنے کی تومت ہے یا بولیے کیا حافظہ خراب ہے ان میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے یا ان تک حدیث پہنچی یہ اس کو آپ ایک چیز بنا لیں جو ابھی تک بیان کی ہے کہ یا مجہول ہے یا جھوٹ بولنے کی تومت ہے یا حافظہ خراب ہے یہ ایک چیز ہوگی یا پھر یہ ہے کہ سند میں کہیں پہ انقطاع ہے انقطاع کے بارے میں کون سا بھائی وضاحت کرے گا جی پوتا جو ہے پوتا مثلاً دادا سے کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے جو اس نے دادا سے نہیں سنی کیونکہ دادا اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے دنیا سے گزر چکے تھے کہ یہ کہا دادا جی سے تو آپ نے بات نہیں سنی ہوگی بتائے درمیان میں کہ آپ کو آپ کی اممہ نے بتائی ہے کہ ابا نے بتائی ہے کہ چچا نے بتائی ہے پھر کہیں کہ مجھے چچا نے کہا تھا کہ دادا کہہ رہے تھے نے کہا تھا کہ دادا کہہ رہے تھے یہ درمیان میں ایک آدمی آپ نے غائب کر دیا ہے اس کا مطلب یہ سنند میں کیا ہے ان اس کو کیا کہتے ہیں ان کے تاک ایک آدمی درمیان میں غائب ہے اب جو غائب ہے معلوم نہیں وہ کیسا ہوگا آپ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے اور جو اوپر آپ دادا کے نام لے رہے ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں اعتماد ہے وہ بھی اچھے آدمی تھے لیکن درمیان میں جس کا آپ نام نہیں لے رہے پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا اس لیے یہ بھی حدیث کیا ہوگی ضعیف ہوگی یہ سند یہ سنعت جو ہے یہ ثابت نہیں ہوگی یا جس شیخ نے ان کو حدیث بتائی وہ حدیث کے الفاظ کو ضبط نہیں کر سکے حدیث بتائی ضرور حدیث بتائی ضرور ہے لیکن حدیث کے الفاظ کو ضبط نہیں کر سکے اچھی طرح محفوظ نہیں کر سکے تو اس سے بھی مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب جب یہ مسائل ہیں تو انہوں نے اب فتوا دیا اس حدیث کو نظر انداز کر کے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے حدیث کو پرونے اعتماد ہی نہیں ہے لیکن یہی حدیث دیگر ایم اکرام کے پاس موجود ہے کسی اور سند کے ساتھ یا تو اس سند میں کوئی مج... جو... جو ان کے ہاں مجہول تھا وہ دوسرے امام کو معلوم ہے کہ مجہول نہیں ہے ان, ان کو اس کے بارے میں معلومات مل گئی ان کے نزیکوں مجہول تھا لیکن ان کو معلومات مل گئی کہ بھائی یہ تو بڑا سکہ باعتماد آدمی ہے یا جہاں ان کو راوی ایسا ملا تھا جس کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام تھا ان کو جو حدیث ملی اس میں ایسا کوئی راوی نہیں تھا اس میں سب راوی جو تھے با اعتماد تھے اور سب کا حافظہ بالکل ٹھیک تھا اور اس سند میں کوئی انقتاب ہی نہیں تھا اور جن محدثین نے وہ حدیث بیان کی انہوں نے حدیث کو اچھی طرح ضبط کیا اور اگر کوئی کمزوری تھی بھی تو دیگر محدثین کو مزید سندیں مل گئیں پہلی سند دوسری سند تیسری سند چوتھی سند وہ سندیں ایسی ہیں ان کی وجہ سے جو ادھر کمی تھی پوری ہو گئی جو ادھر شکوک و شبہات تھے وہ جاتے رہے تو یہ پہلا سبب ہے یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے کوئی امام صاحب کسی ایسا فتوا دے بیٹھتے ہیں جو کسی صحیح حدیث کے خلاف ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح سند کے ساتھ نہیں ہوتی ضعیف سند کے ساتھ ہوتی ہے تو اب وہ معذور ہیں کہ نہیں معذور ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے لیکن میں اور آپ اگر ان امام صاحب کی تقلید کریں کہ جی ان کا فتوا ہم تو وہی مانیں گے تو کیا ہم بھی معذور ہوں گے نہیں ہم صحیح حدیث کو صحیح سند والی حدیث کو نظر انداز کر رہے ہیں تو ہم معذور نہیں ہوں گے تو اس لیے ہم نے صحیح حدیث پہ عمل کرنا ہے لیکن امام صاحب کے ادب و احترام کو بھی ملوجی خاطر رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر صحیح حدیث کے خلاف فتوا نہیں دیا اب اس سبب کو ہم پڑھتے ہیں یا تھوڑا سا اور ہے جائے میں مثال لکھ لوں ایک کروں جی جی یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ ایک حدیث ہے دیکھیے کہ ذرا یہ جی, کون سے بھائی پڑھیں گے نہیں نہیں میں نے پوچھا کون پڑیں گے میں نے یہ نہیں کہا پڑھیں جیسا ہاں روفی القلم انسلا تھا تین طرح کے لوگ ہیں جن سے معافذہ نہیں ہوگا جن سے بات پرس نہیں کی جائے گی شریعت میں کون کون سے نمبر ایک جو؟ مجنون ہو جب تک کہ عقل واپس نہ آ جائے. دوسرے نمبر پہ سویا بہو جب تک اٹھنا جائے تیسرے نمبر پہ بچہ ہے جب تک کہ بالگ نہ ہو جائے یہ تین طرح کے لوگ ہیں اب یہ جو حدیث ہے اسے دیکھیے امام تری بیان کرنے لگے ہیں وہ سب بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں استاد سے لی فلاں استاد سے لی انہوں نے فلاں سے لی انہوں نے فلاں سے لی آخر میں جا کے کہتے ہیں فتادا اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ کیا لکھا میں نے حسن بصری انی عن عن اللہ عنہ آگے وہ حدیث ہے پھر ٹھیک ہے یہ حدیث ہے اب یہ امام تم بیان کر رہے ہیں اور یہ سند ہے اب اسی امام کے پاس مثلا اگر یہ حدیث پہنچے تو اس میں مسئلہ ہے یہ حسن بصری کس حدیث لے انہوں نے لی ہے جبکہ ان کا ان سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے امام فلم خود فرماتے ہیں کہ حسن بصری کا جناب علی سے حدیث سننا صابت تو اب کیا ہوا یہاں پہ پتا ہو گیا اور ایک امام ابن ماجہ بھی اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ, پہ پہنچتے ہیں یہ دیکھیے القاسم ابن جزید आन علی आन اور یہی حدیث ہے اب یہاں بھی کیا مسئلہ ہے یہ قاسم بن یزید جو ہے یہ مجہول ہے کیا ہے یہ مجہول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ قاسم بن یزید نے جناب علی کا زمانہ نہیں پایا یہ بھی مسئلہ بن گیا دو مسئلے پیدا ہو گئے جبکہ یہی حدیث جو ہے امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ ان دونوں کے پاس موجود ہے ایک اور سنس ہے اس میں آصر میں جناب عائشہ آتی ہیں صحابی کون آتے ہیں اور وہ بالکل صحیح ہے وہ سنس صحیح ہے اور حدیث ثابت ہے کس صحابی سے جناب عائشہ اور یہاں پہ جو جناب علی سے روایت کرنے والے ہیں ان میں مسئلہ ہے یہاں پہ انکتا ہے اور یہاں پہ قاسم بن یزید کا جو مسئلہ ہے یہاں انکتا بھی ہے اور یہ مجہور بھی ہے مسئلہ پیدا ہوا ہے. لیکن جناب علی سے بھی یہ حسابت ہے ویسے ایک اور سرن سے اس سرن میں آتے ہیں یہ دیکھیے ابو زبیان یہ آپس حفظ نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں بس سمجھانا چاہتا ہوں نہ حفظ کریں نہ لکھیں کوئی مسئلہ اس کا اور یہ دیکھیے امام ادوت نے سند بیان کی کہ میں نے فلاں شیخ سے حدیث لی انہوں نے فلاں سے لی انہوں نے ابو سمیان سے لی انہوں نے عبدالباز سے لی انہوں نے جنابی علی سے لی تو یہ سند جو ہے یہ ثابت ہے اب جس امام صاحب کے پاس یہ سند ہوگی اوپر والی یا دوسرے نمبر والی وہ اگر اس کو نظر انداز کر کے فتوا دیں گے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن بہرحال دیگر اہم اکرام جن کے پاس صحیح سند ہے ان پہ وعد بھی ہے کہ وہ حدیث کے مطابق فتوا دیں اور ہمارے اوپر کیا واجب ہے ہم نے صحیح بسم حدیث کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے جیسے نہ ہو تو وہ صورتحال مختلف ہوگی کبھی قیاس اس سے بہتر ہوگا کبھی ضعی فروید کو آپ لے سکتے ہیں لیکن ضعیف اور وید کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی بات کو آپ نبی اسلام کی طرف کیسے منسوخ کریں گے جو ثابت نہیں ہے آپ کی طرف چیز منسوخ کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کئی علماء کے نام ضعیف اور ویس کا سہارا لے کر عمل کر لیتے ہیں لیکن نبی اسلام کی طرف بات کو منسوخ نہیں کرتے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے ایک کہ ہم آپ کی طرف وہ بات منسوخ کر دیں جو آپ نے نہیں کہی یا جو ثابت نہیں ہو سکی تو ویسے عمل کر لیں وہ ایک الگ بات ہے آپ کی طرف نسبت کیے بغیر متنگا متنوع نہیں, نہیں نہیں متن میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں برال الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے الفاظ میں لیکن مانو وہی ہوگا جو بات سبھی ہے اس کو ہم متن بولتے ہیں ہاں جی جی جی اگر اس میں اس میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ ایک حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے دوسری کچھ اور کہہ رہی ہے تو لمائی کرام نام کے ہاں اس کو جمع کرنے کے کئی طرق ہیں کئی طریقے ہیں وہ ایک مستقل موضوع ہے شاید آگے آ بھی جائے آج تو نہیں لیکن شاید آگے چل کر آئے تو بہرحال یہ تھا پہلا سبب اب ہم کتاب سے لیتے ہیں جی آپ کی کتاب اچھا تو آپ سست سے بیٹھے ہوئے تھے میں <تصفيق> چاہتا تھا آپ ہی پڑھیں تاکہ سستی جو ہے وہاں رکھوں گا کتاب چوری ہوگی جی صفحہ نمبر چوالیس صفحہ نمبر چوالیس پڑھیے ترقی حدیث کا دوسرا سبب کوئی امام کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا ترقی حدیث کا دوسرا سبب hmm, okay, بھائی پڑھ رہے ہیں کہ کوئی امام جب کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا ٹھیک ہے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حدیث اگرچہ امام کو معلوم ہوتی ہے مگر وہ اس حدیث کی صحت کو تسلیم نہیں کرتا صحت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ یا تو یہاں پہ لکھی نمبر ایک یا تو یہ نمبر ایک ہوا یا تو یا تو یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کا راوی یا راوی کا نہیں یا راوی کا استاد کا جی استاد کر دیں شیخ کر دیں استاد یا اس اسناد کا کوئی دوسرا شخص کوئی دوسرا شخص دیکھ رہے ہیں نا وہ استاد یا استاد کا استاد یا کوئی دوسرا شخص آگے چل کر جی کوئی دوسرا شخص کے نزدیک مشغول مجھول <departed�> الحال ہوتا ہے مجہور الحال کیا مطلب مجول الحال اس کی <Gift> حالات معلوم نہیں ہیں اس کے حالات معلوم نہیں ہیں جی ہاں یا قذب سے کدیب کسے کہتے ہیں جھوٹ کو جی یا اس کا یا اس کا حافظہ خراب ہوتا ہے جی امام کسی حدیث کو اس لیے بھی قابل عمل سور نہیں کرتا اس کے اوپر لکیر کھائیں گے اس کی کوئی یہاں پہ ضرورت نہیں بلکہ اس سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے امام کسی حدیث کو اس لیے بھی قابل عمل سبر نہیں کرتا یہ لکیر کھائیں گے پہلے سے بات چلی آ رہی ہے آگے آج آگے لکھیں یا وہ یا وہ حدیث ہم. یا وہ حدیث کس تک مرف عمل بلکہ بلکہ بلکہ صورت میں پہنچاتا ہے یہ بھی کاٹ دیں یہ مرفوان نہیں یہاں پہ یہ درست نہیں ہے اس کا استعمال کیوں ہے شیخ اب کا مرفوع کا آپس میں کیا تس میں جی ہاں یہ اور یہ عربی عبارت میں نہیں ہے مطلب انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی وضاحت کی وہ کام خراب ہو گیا ہے جی ہاں یہ بھی آپ اتنا لینے دیں یا وہ حدیث منقطع صورت میں وہ اتنی بات رہنے دیں یا وہ حدیث منقطع صورت میں پہنچتی یعنی بلکہ لکھیں پہنچاتا ہے آخر میں تا کر دیں پہنچاتا ہے یا وہ حدیث منقطع صورت میں پہنچاتا ہے یہ کر لیے یہ بات ایسی کر لی میرے بھائیو یا وہ حدیث منقطع صورت میں پہنچاتا ہے جی آگے اسناد کی کڑیاں اسناد کی کڑیاں بہ نہیں ملتی دیکھیں نا یعنی کہ یہی یہ فاصلہ ہے یہاں پہ یہاں پہ کسی اور کو ہونا چاہیے حسن بصری نے کس سے حدیث لی ہے یہاں پہ کوئی اور آدمی ہونا چاہیے اور یہاں بھی ہونا چاہیے جی تو اسناد کی کڑیاں باہم نہیں ملتی جی, جی آ... یا, یا اس نے یہاں پہ لکھیں نمبر تین نمبر دو لکھ سکے آپ لوگ جی وہ جہاں پیچھے آپ نے لکھا تھا یا وہ حدیث ملکتے صورت میں پہنچاتا ہے وہ نمبر دو ہے یا وہ حدیث منقطع صورت میں پہنچاتا ہے اسناد ناگ کی گڑیاں باہم نہیں ملتی ہیں یہ نمبر دو ہے ٹھیک ہے اب نمبر تین شروع ہونے لگا ہے یا اس نے یا اس نے حدیث کے الفاظ کو ضبط نہیں کیا ہوتا جی حالانکہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک راویوں سے سکا سکا کا مطلب کیا ہوتا ہے باعتماد جی مضبوط یعنی کہ کوئی ان میں مسئلہ نہیں ہے جیسل م... بسنت متصل مربیوں منقول ہوتی, ہوتی, ہوتی ہے ہوتی جی بسنت متصل کیا ہوتا ہے متصل یہ منقطع کے الٹ ہو گیا متصل جڑی ہوئی ٹھیک ہے نا منقطع جس میں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے انکتا آ جاتا ہے متصل جڑی ہوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی جی اور جس مجہور راوی کا بھی پتہ ہوتا ہے اور وہ صرف راوی اگر آپ آج اصل میں آپ کو عبارتوں میں تبدیلیاں بہت کرنا پڑیں گی جو ہمارے مترجم ہیں انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کافی آزادی سے کام لیا ہے یعنی کہ اس انہوں نے اپنی طرف سے آسان کرنے کی کوشش کی ہے اس کوشش میں ان سے کچھ اصل میں میں غلطی کا لفظ بولنا نہیں چاہتا تو غلطی ہو گئی تو اس لیے آج میں آپ کو کافی تنگ کروں گا تو یہاں پہ دیکھیے بے سند متصل مربی منقول ہوتی ہے وہ اس طرح کے اوپر لکھ لیں وہ اس طرح کے اور وہ اس طرح کے اور وہ اس طرح کے, اس طرح کے ان کو اس مجہول ان کو اس مجہور رابی وہ باقی لکھا ہوا ہے کتاب میں دھیان سے سارا نہ لکھتے جائیں اب ملا لیں بس जी اور जी وہ اس طرح کے ان کو اس مجہور راوی کا پتہ ہوتا ہے یہ بھی مٹا دیں جی ہاں ٹھیک ہے کہ وہ راوی ہے اور وہ اس طرح کے ان کو اس مجہور راوی کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ سکاراوی ہے دوسرے امکر رام کو پتہ ہوتا ہے جی ہوتا ہے کہ وہ مروی ہو اور اس میں کوئی راوی بھی موجود نہ ہو اور وہ سنت متصل بھی متصل بھی ہو اور اس, کے اور اس میں اور اس میں, بھی ہو اور اس میں ان پتا کا سرے سے سرے سے وجود بھی بھی ہی نہ ہوتی برآ یعنی کہ یہ بھی یہ بھی ایک بات ہے جی فاط حدیث نے فاط حدیث نے اس کے الفاظ کو اچھی طرح ضبط بھی کیا ہوتا ہاں ضبط بھی ضبط کیا ہوتا ہے یہ بالکل صحیح پڑھا آپ نے اس کو ایسے ہی کر رہے ضبط کیا ہوتا ہے اہل حدیث کے لیے نہیں نہیں اس حدیث کے لیے یہ اہل حدیث کی محبت میں آپ لگتا ہے اس حدیث کے لیے شواہد شواہد و مطابعات پائے جاتے ہیں پائے جاتے ہوں جن سے اس کے اس کے صحیح ہونے کی تعلیت ہوتی ہے ہوتی ہے دیکھیے یہ لفظ کیا لکھا ہے انہوں نے ابھی آخر میں شواہد اور مطابات یہ کیا شواہد کس کی جمع ہے شاہد کس کو کہتے ہیں گواہ جو ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے میں نے دعوی کیا ہے ہاں وہ میری تعید کرتا ہے تو ایک شاہد ہوتی ہے روایت جو کسی اور روایت کی تعید کر رہی ہوتی ہے اور ایک متابیہ ہوتا ہے یہ دیکھیے گا دونوں اب یہاں پہ دیکھیے یہ روایت یہ حدیث کس سے مروی ہے اور یہ اوپر والی روایت کی تعید کر رہی ہے جس کو آپ کہیں گے شاہد جب صحابی تبدیل ہو جائے حدیث جو ہے جناب علی والی ہے لیکن اس کی تعید کی ہے اس روایت نے جس میں صحابی کون ہے جناب تو یہ روایت جو ہے اس کے لیے شاہد ہے جناب ایشا والی روایت جو ہے جناب علی کی روایت کے لیے کیا ہے شاہد ہے لیکن میں نے بتایا تھا کہ جناب علی والی روایت بھی ایک اور سند سے ثابت ہے وہ دیکھیے نیچے یہ متابع ہے اس عمل کو مطابق کہتے ہیں اور یہ روایت جو ہے اس کے لیے متابعہ ہے جی نہیں برابر نہیں مطلب صحابی وہی ہیں اور سند ایک اور ہے اور اسی کی تعید ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہیں گے جب صحابی تبدیل ہو جائے حدیث کسی اور سنت سے بھی آئے اور صحابی وہی رہے تو متابت ہے اور اگر صحابی تبدیل ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں شواہد ٹھیک ہے سنگیا میرے بھائی تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب جن امام صاحب کا فتوہ حدیث کے خلاف تھا اس لیے انہیں جو سند ملی تھی اس میں کوئی مجہور راوی تھا یا ایسا راوی تھا جس کا حافظہ خراب تھا یا ایسا راوی تھا جس کے اوپر جھوٹ بولنے کی تومت تھی یا اس سند میں انکتا تھا یا وہ شیخ صاحب اوپر جا کے حدیث کو ضبط نہیں کر سکا دیگر احمد کے کے پاس جب وہ حدیث پہنچی تو ان کے ہاں سند ایسی تھی جس میں کوئی جو راوی مجہول تھا اس کے بارے میں انہیں معلومات تھی کہ مجھول نہیں ہے اور اگر کوئی حافظہ خراب تھا تو ایسا راوی ان کے پاس نہیں تھا یا کسی کے اوپر جھوٹ تھا جھوٹ کی تومت تھی ان کے ہاں تو ان کے ہاں ایسا کوئی راوی نہیں تھا جو سند ان تک پہنچی اس سند میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا یا ان کے پاس ایسی دیگر اور اثاند تھیں جنہیں آپ شاہد شواہد کہیں گے مطابیات کہیں گے جن کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں رہا اور وہ مطمئن ہیں کہ حدیث بالکل صحیح ہے جبکہ ان کے پاس صحیح سند نہیں تھی انہوں نے ایسا فتوا دیا جو صحیح حدیث کے خلاف تھا ہاں دیکھیے ذرا اصل میں ایک تو یہاں پہ جملہ ہے جو شیخ نے چھوڑ دیا ہے مترجم نے کہ وہادا عید کچیر جدن یہ چیز بھی بہت زیادہ ہے پہلے سباب کے بارے میں کیا کہا تھا بیمیر احموان نے پہلا سباب کو جو ہم نے پڑھا تھا یہ سب سے زیادہ ہے اور یہاں دوسرے سباب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے اب ظاہر اس کے مقابلے میں تو نہیں ہے لیکن یہ بھی سباب بہت زیادہ ہے کہ جب کسی امام کا فتویٰ کسی سیدی اس کے خلاف ہوتا ہے تو اس کے اسباب میں سے ایک سباب یہ بھی ہے اور یہ بھی بہت زیادہ ہے اگرچہ پہلے کے مقابلے میں کم ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے تو یہ آپ لکھ لیں کہ یہ سباب بھی اس, اس, یہ سباب بھی بہت زیادہ ہے یہ ایسی احادیث کے نظاروں ہم صاحب سے پہلے وہ اور نئی چیزیں ایک وہ ایک ابھی وہ پڑھیں گے جی چلیں آگے پڑھیے جی ہاں ایسی احادیث کے پڑھیے کے نظائر نظائر جو ہے یہ نظائر ہے زوئے کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں نکتا ڈالنی ہاں وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا اسی کے اوپر میرا بھی گھنٹہ لگا ہوگا میں رات کو کہہ رہا تھا نا ایسی احادیث کے نظائر و امثال تابین تبا تابین اور مشہور ائمہ کے ہاں اصل اول کے مقابلے میں اصل اول کے مقابلے میں زیادہ ہے عصر اول کے مقابلے میں زیادہ ہے اصر اول کے مقابلے میں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو سبب ہے یہ تابعین، تبا تابعین اور یہ جو چار امام ہیں ان کے زمانے تک کا جو یاسہ ہے اس میں ایسی مثالیں آپ کو زیادہ ملیں گی اصل اول کے مقابلے میں جی. اور ان کی آ... بس اس کو رہنے دیں بس آگے جو ہے اور ان کی تعداد کسی میں اول سے بھی زیادہ ہے اس کو رہنے دیں اس کو رہنے دیں جی اس کو کاٹ دیں کاٹ دیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف علاقوں اور شہروں میں پھیل گئی آپ کو اور بڑی ذرا جن کی آواز کچھ اونچی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف علاقوں اور شہروں میں پھیل گئی مقصد احادیث ایسی بھی تھی جو اکثر عدمات تک ضعیف اسناد کے ساتھ پہنچی پھر اس پر تو یہ کہ وہی احادیث بڑھائی ہی دیگر عدمات تک اسناد صحیحہ اور خواہ کے ساتھ پہنچیں اور اس طرح دین میں حجیت فراہم پائی ہاں جی حالانکہ حالانکہ ان آسانی کے ساتھ دیگر اما تک پہنچی ہی نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ اکثر ایما اکثر و بیشتر یوں کہہ دیتے ہیں انتریم مسئلہ میرا قول یہ ہے اور یہ ہے اس مسئلے میں میرا کال یہ ہے یہ مسئلہ ہے اور میرا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے آگے ہاں یہ یہاں تبدیلی کرنا پڑے گی ہمیں یہ انہوں نے بالکل مطلب تبدیل کر دیا ہے جو عربی میں عبارت ہے اس کا مطلب بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا انہوں نے دیکھیے اندرین مسئلہ میرا قول یہ ہے اور اس مسئلہ میں دیکھیے اور اس مسئلہ میں ایک حدیث روایت کی جاتی ہے اور اس مسئلہ میں ایک حدیث روایت کی جاتی ہے اگر وہ حدیث صحیح ہے یہ موجود ہے ایک کتاب میں موجود ہے بس وہ کاٹ دیں اور فلاں حدیث پر مبنی ہے یہ کاٹ دیں فلاں حدیث پر مبنی ہے یہ کاٹ دیں کاٹ دیئے میرے بھائی جی اب اب کیا بنی بات اندرین مسئلہ میرا کال یہ ہے اور اس مسئلہ میں ایک حدیث روایت کی جاتی ہے اگر وہ حدیث صحیح ہے تو پھر میرا کال پھر میرا قول اس حدیث کے مطابق ہے ٹھیک ہے ان کے میں فتوا یہ دے رہا ہوں اور اس بارے میں روایت موجود ہے اگر وہ صحیح ہے تو پھر میرا فتویٰ تو پیل ہو جائے گا پھر اس حدیث کے مطابق ہو جائے گا یہ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اندری مسئلہ میرا قول یہ ہے اس مسئلہ میں ایک حدیث روایت کی جاتی ہے اگر وہ حدیث صحیح ہے تو پھر میرا قول اس حدیث کے مطابق ہے اس کی ایک مثال آپ لینا چاہیں تو لے لی لیں امام شافی رحمہ اللہ نے کل میں نے آپ کو ایک روایت بیان کی تھی امام حاکم کے حوالے سے وہ کون سی روایت تھی بھلا کون سا بھائی ہاتھ کھڑا کرے جس کو یاد ہے امام حاکم والی جو حدیث بیان کی تھی وہ کون سی ہے جس کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ کھڑا کریں بھائی ہاتھ کھڑا کرنے کا منگا ہے جی بروا بنتے بادشق واری اللہ آپ کو زائے خیر دیں اللہ آپ کو ذائق اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے بربا پنت واشک والی جو حدیث ہے اس سے عبداللہ اللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ نے ہمارا مسئلہ یہ حل کیا تھا کہ اگر کسی نے شادی کرتے ہوئے لڑکی کا حق مہر مقرر نہیں کیا اور فوت بھی ہو گیا اور رخسی بھی نہیں ہوئی تو کیا فتویٰ دیا تھا انہوں نے مہر مثل ملے گا عدت وہ گزارے کی چار مہینے دس دن اور وراثت اسے ملے گی اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے امام شافی کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے بروا بنتے واشق والی حدیث اگر صحیح ہے تو میرا فتوا اس حدیث کے مطابق ہے اگر صحیح ہے اور یہ بات کس نے نقل کیا امام حاکم نے نقل کیا اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام شافی نے کہا تھا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میرا فتوا اس کے مطابق ہے اور امام حاکم کہتے ہیں کہ میرے استاد وہاں پہ امام حاکم یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے فلاں استاد تھا کرتے تھے کہ امام شافی نے کہا تھا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میرے اس کے مطابق ہے آج اگر امام شافی ہوتے تو میں ان کے ساتھیوں کے سامنے ان سے مطالبہ کرتا کہ حدیث بالکل صحیح ہے آپ اسے لیں تو بر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال پیش آتی رہی ہے اس کی ایک مثال کون ہے امام امام شافی رحمہ اللہ کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر بربا بنچے کو عاشق واشکواری حدیث صحیح ہے تو پھر میرا فتوا اس کے مطابق ہے چلیں گے یہ حدیث سر کرنے کا سبب نمبر کون سا تھا دوسرا تو اس سبب کا کیا خلاصہ ہے کون سے بھائی بیان کریں گے اس سبب کا خلاصہ کیا نتیجہ کیا نکلا یہ کیا سبب ہے ہاتھ کھڑا کریں ذرا جی تو امام تک جو حدیت پہنچی وہ گلزیل صنعت سے تھی اس میں یا کوئی اطرابی تھا جو مشہور حال تھا یا اس کا ضبط ضابطہ یعنی آپ کمزور تھا یا اس کو پجور بولنے کی بولنے کی تہمت تھی تو یا پھر یا پھر تھا صنعت تھا بالکل صحیح ہے جبکہ دوسرے دوسرے جی جی تو انہوں نے نہیں لیا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ بھی ہے اس سبب کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ آپ کو کئی ایم اے کرام کا یہ قول ملے گا کہ میرا فتویٰ اس مسئلے میں یہ ہے لیکن اس بارے میں کہ روایت موجود ہے اگر وہ صحیح ہے تو پھر میرا فتویٰ اس کے مطابق ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سباب یہ سب موجود رہا ہے اس سباب کی وجہ سے بھی کئی فتوا حدیث کے خلاف ہمیں ملتے ہیں اب ہم آتے ہیں تیسرے سباب کی طرف حدیث کا نہیں نہیں نہیں پڑھنا نہیں ابھی زبان ہی بتانا ہے بتائیں کیا ہے تیسرا سبب نیچے نہیں اب دیکھنا وہ امام جو ہے جو حدیث کا مطلب ہوتا تھا اس مطلب سے کے نہیں نہیں یہ تو بہت آخر میں چلتا رہے گا جی ضعیف حدیث ہے اور یہ جو یہ جو ابھی ہمیں پڑھا ہے اس میں بھی تو یہی تھا کہ ضعیف ہے جی یہاں دوسرے سبب میں یہ ہے کہ جو سند پہنچی ہے وہ ضعیف ہے اور سب کے نزدیک ضعیف ہے وہ لیکن ان کے پاس صحیح سند نہیں ہے وہ جو سند ہے ضعیف ہے سب اسے ضعیف مانتے ہیں لیکن دوسروں کے پاس ضعیف کے ساتھ ساتھ صحیح سرند بھی ہے اور ان کے پاس صحیح سرند نہیں ہے لیکن یہاں تیسرے میں یہ ہے کہ جس سرحد کو یہ ضعیف سمجھ رہے ہیں دوسرے اسے ضعیف نہیں سمجھتے فرق سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں جو بھائی نہیں سمجھا بتائے جی دیکھیں دوسرا سواب جو ابھی ہم نے لیا ہے اس میں ہم نے مثال دی مثلا یہ مثال ہے تو اس میں حسن بصری کا یا بن یزید کا جناب علی سے سما حدیث سننا ثابت نہیں ہے تو یہ سب مانتے ہیں کہ یہ سند جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جائے اور ان کا اتحاد وہاں پہ باقیوں کے مطابق ہے فرق صرف یہ ہے کہ باقی لوگوں کے پاس صحیح سند ہے ان کے پاس صحیح سند نہیں ہے یہ یہ نیچے والی یہ نیچے والی سنند جو ہے ان کے پاس نہیں ہے باقی لوگوں کے پاس وہ ہے اور تیسرے سباب میں یہ ہے کہ جو بھی سند ہے اس کو دیگر احما گرام اسی سنت کو صحیح مانتے ہیں اور یہ دہی مانتے ہیں سمجھے میرے بھائی اب کسی کو شکا تو نہیں رہا اب یہ بعد میں سوال میں نے آپ سے کرنا ہے صحیح کو کہتے نہیں نہیں ہماری کتاب رف الملامت العلام ہے بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بتائیں رف الملام ہاں ایم کلام بڑے بڑے ایما کلام کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے اس تنقید کا رد اس کا ازالہ کرنا کہ وہ تنقید غلط ہو رہی ہے غلط طور پہ انہیں ملامت کیا جا رہا ہے ان کے فتوا کی وجہ سے جو چند ایک فتوا ان کے حدیث کے خلاف ہے یہ تنقید درست نہیں ہے تو اب بتائیے اب آپ سمجھے مسئلہ یہ کوئی ابھی حیض کال آپ کا حیش کال تیسرا مسئلہ تھا سب... نہیں سمجھے ابھی تک سمجھے نا چلے پڑھیں ہم پھر چلیں جی دی اب دیکھیے اب ان کا اختلاف ہے دیگر ایم آئی سے اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں ان کا اختلاف ہے اختلاف کے اسباب کئی ایک ہو سکتے ہیں توجہ اب میری طرف آپ نیچے نہیں دیکھنا اب نیچے نہیں دیکھنا اس اختلاف کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں مثلا ایک راوی کو شرد میں ایک راوی ہے اسے دیگر جو ہیں وہ صحیح مانتے ہیں یہ زیم مانتے ہیں ایک راوی ہے یہ دیکھیے یہ دیکھیے اس راوی کے نام دیکھیے اصباد ابن محمد ابن عبد الرحمان یہ عام لوگوں کے ہاں فقہ ہے اور اہل خوفا کے ہاں یہ ضعیف ہے کن کے یہاں ہاں آہ اہل خوفا اسے ضعیف مانتے ہیں تو یہ ایک اختلاف یہ ہے ایسا اختلاف اب جو حدیث اس لاوی سے آئے گی اب یہ اگر کوفہ کے عالم دین ہے تو یہ کہیں گے بھئی یہ ضعیف ہے اور دیگر احمد کرام کہیں گے نہیں بالکل صحیح ہے تو ایسا اختلاف کبھی کبھار ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ مثلا یہ ہوتا ہے یہ پہلا اختلاف تھا دوسرے نمبر پہ راوی قابل اعتماد ہے راوی کیا ہے قابل اعتماد ہے لیکن یہ دیکھیے یہ ہیں حسن بصری یہ کیسے راوی ہیں حسن بصری کیسے ہیں سکا ہیں ٹھیک ہے شکو شبہ سے بالاتار ہے لیکن یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کن سے سمرائے جندب سے دونوں وہ تو صحابی ہوئے اور یہ تابعی ہیں یہ بھی سکہ ہیں لیکن کیا انہوں نے کبھی ان سے حدیث سنی ہے یہ مسئلہ ہے اب اس مسئلے میں آ کے اختلاف ہے اگر کہ یہاں پہ درست بات یہ ہے کہ انہوں نے ان سے حادیث سنی ہے یہ موقف ہے امام بخاری کا بھی امام بخاری کے استاد علی بل مدینی کا بھی امام بخاری کے شاگرد امام ترمدی کا بھی اور امام حاکم وغیرہ کا بھی کہ انہوں نے احادیث ان سے سنی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے بھی حدیث کے صحیح ضعیف ہونے میں اختلاف ہوگا تو پہلا سبب کیا تھا اختلاف کا ایک ایک منٹ ایک منٹ کون سا بھائی بتائے گا پہلا سباب جو ہے حدیث کی سرن میں ایک راوی ہے جسے کچھ مانتے ہیں کچھ اسے سکا مانتے ہیں ٹھیک ہے یہی بات ذرا آپ دہرا دیں جی جی آپ جی کتاب دیکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا توجہ چاہیے بس جی توجہ نہیں تھی لگتا آپ کی جی بھائی آپ نہیں وہ بھائی جو آپ کے ساتھ ہیں آج ہی تو اس وجہ سے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہو گیا اب جو اسے ضعیف مانتے ہیں ان کا فتوا بھی ہو سکتا ہے اس حدیث کے خلاف ہو تو صحیح ضعیف ہونے کے اسباب پہ بات کر لیں اب ہم اب ہم کس یہ ہانگ گفتگو کون سی کر رہی ہے صحیح ضعیف ہونے میں کیوں اختلاف ہے بنیادی طور پہ یہ تیسرا سبب ہے تیسرا سبب کیا کہ ایک حدیث کے خلاف فتوا اس لیے ہے کہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختراف ہے اب سوال یہ ہے کہ صحیح اور ضعیف ہونے میں اختراف کیوں ہے تو اس میں پہلا سبب کیا تھا کہ ایک راوی ہے جس کو کچھ علماء ایک صحیح مانتے ہیں کچھ صحیح, صحیح, صحیح, صحیح, صحیح, صحیح, صحیح مانتے ہیں اس کی مثال کیا دیجیے ہم نے کیوں جی بھائی آپ ہاں مثال کیا دیجیے ایک را... ایک را... ایک راوی کے نام بتایا تھا ورنہ لکھا سامنے ہے توجہ ہو تو لکھا سامنے ہے صرف توجہ کی بات ہے میں یہی توجہ چاہتا ہوں آپ سے تو یہ ہے یہ مثال کس کی دی پڑ گئی آپ کو عبد الرحمان ٹھیک ہے اور صحیح ضعیف ہونے میں دوسرا سبب کیا ہے کسی راوی کے سما کے بارے میں سننا سما کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس نے کسی اور سے جو اوپر اس کا استاد ہے اس سے حدیث سنی ہے کبھی یہ نہیں سنی اس کی مثال کیا ہے بن تو یہ دوسرا سبب ہو گیا تیسرا سبب تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک راوی ہے اس کے زندگی میں دو طرح کے حالات ہیں کبھی وہ بڑا با اعتماد ہوا کرتا تھا پھر اس کا حافظہ کمزور ہو گیا اختلاط ہونا شروع ہو گیا اختلاط یا وہ کتابیں جن کتابوں میں اس نے حدیثیں لکھی چین اور اوپر دیکھ کے حدیثیں بیان کرتا تھا وہ کتابیں جل گئیں ضائع ہو گئیں اب وہ بیچارہ زبانی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے اس میں اب جب اس کی صنعت سے حدیث آئے گی تو اختلاف شروع ہو جائے گا کچھ کہیں گے بھی یہ آگے باٹماد ہے اس کی حدیث لی جائے گی کچھ کہیں گے نہیں بھائی اس کو تو اختلاط ہو گیا تھا اب یہاں پہ جو بڑے ماہر قسم کے ہوتے ہیں محدثین وہ جان لیتے ہیں کہ اس کی کون سی حدیث جو ہیں وہ پہلے زمانے کی ہیں اور کون سی حدیث بعد کے زمانے کی ہیں کیسے پتہ چلتا ابھی اس وقت تو ٹیکنالوجی نہیں تھی کیوں دی? جو صحیح اس وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا شاگرد ہے جس کی ملاقات ابتدائی زمانے میں ہوئی ہے اس سے اور کون سا شگرد ہے جو اس سے ملا ہے آخری زمانے میں جو آخری زمانے میں ملا ہے اس کی روایات جو ہوں گی وہ ضعیف ہوں گی اور جو پہلے زمانے کی ہیں وہ لیکن جس کو علم نہیں ہے وہ تو کہے گا اس کی ساری چیزیں کیا ہیں ضعیف ہیں تو یہ اختلاف کا ایک سبب یہ بنتا ہے اس کی مثال لے لیں آپ ایک نام شادی کسی نے لیا آپ میں سے کسی نے مجھے آواز آئی ہے مثال کی لیا ہاں کون ہے نام لینے والے جی یہ دیکھیے یہ مسل کے ہیں ٹھیک ہے عبد عبداللہ نے لیا تھے اب آخری زمانے میں اختلاف شروع ہو گیا تو اب تین راوی ایسے ہیں جو اگر ان سے حدیث بیان کریں تو محقق علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ حدیث مانی جائے گی صحیح مانی جائے گی کیونکہ انہوں نے حدیث پہلے دی ہے ان سے کون میں سے ایک یہ ہے دیکھیے عبداللہ ابن اجن ماشاءاللہ کون ہے اچھا ماشاءاللہ رقم اللہ علم اور تیسرے نمبر پہ روپیہ ہیں تیسرے نمبر پہ عبداللہ ابن یزید المسری مصری ایک چوتھے بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں اختلاف ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں تھا عبداللہ ابن مسلما ان کے بارے میں اب جب یہ حدیث بیان کریں گے عبداللہ ابن رہیا سے تو محقق علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ حدیث کیا ہوگی صحیح, صحیح صحیح ہوگی ان کی وجہ سے صحیح قرار نہیں پائے گی اور اگر کوئی اور ان سے دھیان کرے گا آتیش تو پھر کیا ہوگا صحیح قرار پائے گی تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے تو تیس پہلا سبب کیا تھا کہ ایک راوی کو کچھ می کرام کیا مانتے ہیں صحیح. صحیح دوسرے کیا مانتے ہیں صحیح بین بھائی اچانک آپ سے سوال ہو سکتا ہے ذرا خبردار رہیں اور دوسرے نمبر پہ کیا سبب تھا کہ راوی شکا ہے لیکن کیا اس نے اپنے اس جس سے وہ حدیث نقل کر رہا ہے کیا اس سے باقی حدیث سنی ہے اس بارے میں اختلاف ہے سما کے بارے میں اختلاف ہے, ہے کس کے بارے میں سما کے بارے میں اور تیسرے نمبر پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک راوی ہے اس کی زندگی کے دو حالات ہیں ایک استقامت کہتے ہیں اس کو حالت الشتقامہ اور دوسرا حالت الفطراب ٹھیک ہے ان کے آخری جو ہے اضطراب تھا حافظہ کمزور مسائل پیدا ہو گیا اس کے تو یہ بھی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار پاتی ہے کتنے سباب ہو گئے تین یہ تیسرا سباب میرے بھائی آپ بتائیں گے ذرا جی ہاں ہاں تیسرا سبب کیا ہے راوی کی زندگی کی دو حالت ایک تو حالت اور حالت اس طرح اللہ آپ کو ضائع خیرتے ہیں ہاں دوسرے دوسرا سبب کیا ہے آپ آپ آپ ہاں دوسرا سبب کیا ہے ہاں آپ کی توجہ ہٹ رہی تھی ٹھیک ہے جی جو جس استاد جس شخص سے جو بات کر رہے تھے کیا وہ صحیح تھی یا صحیح نہیں نہیں سما کے بارے میں خلاف ہے سننے کے بارے میں ٹھیک ہے اب آتے ہیں تو کس کو وہ پہلے ثابت ہوگا تو پھر ہے نا اب جو کہتے ہیں سما نہیں ہے وہ کہیں گے منقطع ہے جو کہیں گے سما ہے ان کے نزدیک متصل ہے یہی تو مسئلہ ہے اچھا اب یہ دیکھیں دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے لکھا میں نے منہد سا و نسیہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کے نام یہ ہے کہ منحدا سا و نسیہ کہ حدیث بیان کرنے کے بعد بھول گیا اس میں بڑی جیب و غریب آپ کو بات ملے گی ایک حدیث آتی ہے مسلم سی میں بھی آتی ہے ویسے بدوشری میں بھی آتی ہے کہ نبی علیہ اسلاد والسلام نے ایک دفعہ فیصلہ کیا ایک گواہ کی بنیاد پہ اور قسم کی بنیاد پہ عام طور پہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں دو, دو گواہ دو لیکن ایک دفعہ آپ نے ایک گواہ تھا مدعی کے پاس اور ساتھ آپ نے مدعی سے کیا لے لی قسم, قسم, قسم لے لی گویا کہ قسم گواہ کی جگہ پہ کام آ گئی یہ آپ نے فیصلہ کیا اب یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے لیکن اس کی صنعت پہ جب آپ غور کریں گے تو اس کے صحابی کون ہے اوپر جناب ابویرا اور نیچے جب آپ آئیں گے تو یہ ہیں اور اس سے نیچے آئیں گے تو ربیہ بیز ابھی عبد الرحمان اور اس سے نیچے اگر آئیں گے تو یہاں پہ ہیں ابدل عزیز اب ٹھیک ہے آپ دیکھیے ذرا یہ جو سہیل ابھی سارے ہیں یہ آخری زمانے میں کچھ بھولنا شروع ہو گئے تھے حدیث انہوں نے بیان کی یہی حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کون سی اے جی آپ میرے جو بزرگ ہیں کون سی حدیث بڑا؟ یہ بزرگ نہیں بننا چاہتا سر جی نہیں ان کو تو ماننا پڑے گا صرف میں توجہ چاہتا ہوں اور کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے چیزیں اور میں نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کے لیے ان کے حافظ بن جائیں گے لیکن تھوڑی سی معلومات رہیں گی کل کو کوئی کتاب پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو ذرا تو یہ کس حدیث کی بات ہونے لگی ہے جی کہ آپ نے فیصلہ کیا ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پہ اچھا اب اس حدیث کو بیان کرنے والے جناب ابو حیرہ ہیں اور جناب ابو حیرہ سے یہ حدیث لی ہے ابو صالح نے کس نے کیونکہ بن ان ہی, بن ابی ابی ابی صالح صالح ان ہی کہ کی ابد الحدیز وہ حدیث بیان کرتے ہیں ربیا سے اور ربیہ سہیل سے سہیل اپنے ابا ابو صالح سے اور ابو صالح جناب ابو حیرہ سے کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ایک گواہ اور ایک قسم کی بنیاد پہ اس کو سند کہتے ہیں جن بھائیوں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی اکثر بھائیوں نے دیکھی ہوئی ماشاء اللہ میں سے لیکن کئی بھائی ہیں ان کو پتا نہیں تو یہ ہوتی ہے سند ہر حدیث سے پہلے سند بیان کرنا ضروری ہے اگر یہ جو سہیل بن صالح ہیں یہ بھول کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث بیان کی ہے یہ عبدالعزیز جو ہیں یہ ان کے پاس آئے عبد العزیز جو ہے یہ ان کے پاس آئے سہیل کے پاس کہ آپ کے حوالے سے ربیہ نے مجھے حدیث بتائی ہے ربیا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں حدیث بیان کیا سہیل نے اور سہیل اور آپ نے اپنے ابا سے آپ کے نے برا سے کیا یہ بات صحیح ہے یہ حدیث کی تصدیق کا یہ طریقہ ہے, ہے ہاں ہاں پایا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پایا نا اس کام کے لیے محدثین بڑے لمبے لمبے سفر کرتے تھے کہ مجھے حدیث میرے پاس ربیا کے حوالے سے ہے اور سہیل جو ہیں یہاں سے ایک ہزار کلو میٹر دور رہتے ہیں جاتے تھے اسی حدیث کو دوبارہ لینے کے لیے تاکہ یہ واسطہ درمیان سے ختم ہو جائے کیونکہ جتنے واسطے کم ہوں گے حدیث کے اوپر اعتماد زیادہ ہوگا تو یہ برے کسی اور دور جگہ پہ مثلاً ہیں تو یہ سفر کرتے یہ مثلاً مدینہ سے دمام جا رہے ہیں سہیل کے پاس کس لیے کہ وہی وہ حدیث ان کے پاس موجود ہے وہ ڈیف لے لوں تاکہ یہ ایک واسطہ کم ہو جائے تو بارہ اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ عبد العزیز ان سے کہنے لگے بھی ربی آپ کے حوالے سے حدیث بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی مجھے تو یاد نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے؟ انہوں نے کہا بھی ربیا بیان کر رہے ہیں تو یہ کہنے لگے ربیا میرے نزدیک سکھا ہے اگر اس نے حدیث بیان کی ہے میرے حوالے سے تو بیان کرو اس کے بعد جب خود یہ حدیث بیان کرتے تھے بتانا نہیں چاہتا ہوں کیا کہتے تھے آپ جانتے ہیں؟ یہ حدیث بیان کرتے تھے کیا کہتے کہ میں حدیث روایت کر رہا ہوں ربیا سے کہ رویا نے کہا تھا کہ میں نے انہیں حدیث بیان کی ہے اور میں نے انہیں حدیث بیان کی تھی اپنے ابا کے والے سے اور جامعہ دیہا کے والے سے یہ محدثین نے اتنی احتیاط کی ہے یہ حدیث کا فن ایسے نہیں ہے اب جو لوگ اس فون کے قریب نہیں جاتے ان کے ہاں حدیث کا وہ احترام نہیں ہے تو جنہوں نے کتاب و سنت کا یہ اہتمام کیا تو ان کے ہاں کتاب و سنت کا احترام اور محبت دلوں میں موجود ہے تو اب بہرحال اب یہ حدیث لی جائے گی کہ نہیں لی جائے گی اس میں انتراف ہے اب اکثر اور صحیح بات یہ ہے کہ لی جائے گی لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ اس حدیث کو لینے کے قائل نہیں ہیں تو یہ سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب اس حدیث کو فقہ حنفی کے ماننے والوں نے نہیں لیا کہ ایک گواہ اور ایک قسم کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے رد کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے رد کرنے کے سباب میں سے ایک سبب آپ ان کی رائے نہ لیں صحیح ہے لیکن اس وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو کہ بھئی آپ نے حدیث نہیں لی ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھئی جو استاد ہے وہ حدیث بھول چکا ہے ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوئی ہو نہ حدیث صحیح ہو لیکن یہ حدیث اور سندوں سے بھی موجود ہے یہ حدیث اور سندوں سے بھی جس میں نہ سہیل بن ابی صالح ہیں نہ جناب ابو حرہرا اور صحابہ اکرام ہیں اس لیے حدیث تو ماننا پڑے گی لیکن ہمیں کیا نتیجہ ملا ہمارا جو موضوع ہے کہ جناب ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب حدیث نہیں لی تو ان کے پاس شاید یہیں سند ہوگی اور ان کا موقف یہ ہے چونکہ کہ جو حدیث حد سا ونسی نہیں لی جائے گی تو انہوں نے اگر اس کے خلاف فتوا دیا ہے تو ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا لیکن ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس حدیث کو لیں کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایسی حدیث لی جائے گی ایک نمبر دو اور سندھے ہمارے پاس تو یہ کتنے سبب ہو گئے چار پانچواں اور آخری سبب جی نہیں ہے مجبور نہیں ہے یہ سب پاجمان لوگ ہیں سکا لوگ ہیں میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا حدیث پہلے چلی ہوئی ہے ہم سے مجھور تو بالکل نہیں ہے نا مجبور تو بالکل نہیں ہے مجھور تو, تو وہ ہوتے ہیں جس کے حالات معلوم نہ ہوں ان کے حالات معلوم ہیں آپ یہ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ہو گیا جن کی زندگی کے دو حالات ہیں لیکن یہ حدیث اختلاف سے پہلے کی ہے حدیث اب کی ہے پہلے کی اور حدیث بیان کرنے والا با ہے اور اس شکل میں صحیح بات یہ ہے ہاں یہ میں نقطہ بیان کرنا بھول گیا تھا اس شکل میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ جس کی طرف حدیث منسوخ کی گئی ہے اگر وہ ڈھیلا ہو جائے ہو سکتا ہے لی ہوگی مجھے یاد نہیں ہے تو پھر حدیث بالکل صحیح ہے سنن صحیح ہے لی جائے گی اور اگر وہ کہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے بالکل میں حدیث بیان نہیں کی پھر وہ حدیث نہیں لی جائے گی وہ پورے زور کے ساتھ کہہ رہے جھوٹ بول رہا ہے میں نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی تو پھر وہ حدیث بالکل نہیں لی جائے گی جی ہاں جی وہ مسئلہ بن جائے گا اس راوی کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی آپ کی بات صحیح ہے لیکن یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی وہ سکھا آدمی ہے اگر میرے حوالے سے بیان کر رہا ہے تو صحیح ہے بلکہ خود بیان کرنا شروع ہو گئے ان کے نیچے سے اوپر جانا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اور آخری سبب اور پانچواں سبب یہ ہے کہ کچھ علماء کرام ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو حدیث کوفا سے آئے اسے نہیں لیا جائے گا گفا سے جو حدیث آئے گی اسے نہیں لیا جائے گا ہاں اگر اس حدیث کی بنیاد مدینہ میں ہے پھر لی جائے گی پھر تو اس لیے لی جائے گی کہ مدینہ دی. میں دی. ہے ٹھیک ہے وہ کیوں وہ کہتے ہیں احادیث کا مرکز دی. مدینہ ہے یہ ایک ایسے حدیث ہے کہ جو مدینہ میں نہیں ہے اور گوفا بھی موجود ہے اور یہ اس موقف کے قائلین میں سے بڑے بڑے نام ہے امام شافی امام مالک امام شافی امام مالک کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ حدیث جو بالکل مدینہ میں نہیں ہے وہاں سے آئی ہے کہ یہ کوفا کے فلاں استاد ہیں حدیش کی اس کا استاد آگے وہ بھی کوفی اس کے اوپر والا بھی کوفی اوپر والا بھی کوفی صرف ایک صحابی ہیں ایک صحابی ہیں صرف جو مدینہ کے ہیں تو ایسی حدیث جو ہے پھر وہ جو ہے نہیں لی جائے گی اور کئی کوفی سمتے تھے کہ شامیوں کے دیس نہیں لی جائے گی کن کے دیش لی جائے گی شامیوں کی اور ادھر تعمیہ آخر میں کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں نہ کوفیوں کی طرف دیکھا جائے گا نہ شامیوں کی طرف دیکھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ راوی سکا را ہے کہ نہیں اگر کوئی سکا ہے چاہے کوفہ کا ہو چاہے شام کا ہو چاہے مدینہ کا ہو تو یہ پانچ اسباب ہیں جی جی ایک منٹ یہ بھائی کیا کہنا ہے لیکن آپ کو درست بات بتا رہے ہیں نا درست بات بتا رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے انڈیا کا ہے کہ پاکستان کا ہے <تصفح> یہ دیکھیں گے خود کیا ہے خود کیا ہے, خود کیا ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے تو یہ تو دیکھنا مناسب نہیں ہے نا وہ تو ایک آپ کو بات بتائی ہے کہ اس کا وجود ہے اس چیز کا صرف یہ بات آپ کو بتائی ہے جیسا کہ نہیں مجھے میرے علم لمبے نہیں ہے ہو شاید مجھے میرے علم میں کم از کم نہیں ہے جی جی جی اور نہیں اس میں مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کئی دفعہ راوی یہ نہیں بتاتا کہ ہمارے درمیان میں ایک اور واسطہ ہے ٹھیک ہے جیسے, جیسے دلوقتي میں دلوقتي ہوں میں آپ کے سامنے میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے یہ کہا کیا میں نے سنی اللہ کے رسول سے حدیث لیکن میں سر ذکر نہیں کر رہا آپ کے سامنے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دفعہ ٹھیک ہے چلے جی اور جیسے یہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے چھوٹے بچے کہہ دیتے ہیں دادا نے یہ کہا تھا پردادا دادا نے کہا تھا لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں بات کس سے میں نے لیا اما نے بتائی تھی ابا نے بتائی تھی وہ چھوڑ دیتے ہیں درمیان میں چلے جی ترک حدیث کا تیسرا سبب نہیں بھائی آپ کو کافی موقع مل گیا اللہ آپ کو خیر نہیں اللہ آپ کی حرص میں اضافہ فرمائے اچھی بات ہے خوبی ہے اب میں کسی اور بھائی کی طرح جی آپ ہاں جی حدیث کا like <coughs> جی کوئی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو اس کی نہیں تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کیا آپ سوچ رہے ہیں ان کو جی ہوتی ہے تصور کرتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے بعد رسو جی جب یہ اس حدیث کو نعیم قرار دینے والے امام اس حدیث کے دیگر ترک اور اسانیت کی جانب بالکل توجہ نہیں دیتا کہ آیا وہ صحیح ہے یا وہی ایسے موقع پر دونوں استعمال پائے جا سکتے ہیں یہ <تصفيق> بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث فی ال واقع ضعیف ہو, ہو سکتا ہے یہ امام صحیح ہو اور اور, اور اس عمل کا امکان ہی ہے हुँ. کہ دوسرے امام کا اشتہار درست ہو اور وہ حدیث صحیح ہو اور وہ صحیح ہو یعنی کہ وہ حدیث, دیعنی حدیث دیعنی جی یہ بھی نہیں یہاں پہ یہ مٹا دیں اس لیے کہ یہ مقولہ عام طور پہ مشہور ہے اس کو مٹائیے ذرا اس لیے کہ یہ مقولہ عام طور پہ مشہور ہے اس کو مٹائیے اس کی جگہ پہ لکھیے ان لوگوں کی رائے کے مطابق جو ان لوگوں کی رائے کے مطابق جو ایک منٹ رائے کے مطابق میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ مٹا دیں اس لیے کہ یہ مقولہ عام طور پر مشہور ہے تو اس کے اوپر یہ لکھ دیں ان لوگوں کی رائے کے مطابق جو جو یہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں دیکھ لیا کیا کہتے ہیں کہ کل مجتہد مصیب ان لوگوں کے مقولے ان لوگوں کی رائے کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کل مجتہد مصیب کے ہر مجتہد کا اتحاد درست ہوتا ہے اور یہ, مقو... یہ بات صحیح ہے بالکل غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ جب حدیث نہ نا... صحیح حدیث نہ ملے قرآن کی آیت نہ ملے تو امام اتحاد کرے اتحاد کرنے کا ثباب ملے گا لیکن جو فتوا دے گا ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو, صحیح ہو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں محنت کرنے کا اتحاد کرنے کا ایک سواب ملے گا اور اگر اتحاد صحیح نکلا تو کتنی میگیاں ملیں گی دو, دو. دو جی تو یہ یعنی کہ ان لوگوں کی رائے کے مطابق جو یہ کہتے ہیں یعنی کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی رائے ہے ابن تیمیہ اس کے موافق نہیں ہے یہ لفظ لکھنا ضروری تھا عربی عبارت کے بالکل مطابق ہے کہ ان لوگوں کی رائے کے مطابق جو یہ کہتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی شیخ کہہ رہے ہیں کہ اب ناشتہ کر لیا جائے اور یہ کتاب سے باقی چیزیں بعد میں پڑھی جائیں گی کافی وقت لگیں گے میرے اوپر آج کا جو ٹائم ہے پونے سات بجے ہے پانچ منٹ زیادہ ہو گیا ہے تو آپ سب لوگ تشریف دیکھیے ناشتے کے لیے اور جم کر ناشتہ کریں تاکہ جم کر کے جم کر سوئیں گے آ کیا کہ آپ کو بتایا نا عمر فاروق وغیرہ کا موقف تھا کہ کوئی مدت نہیں ہے جمع شافی کا بھی شاید یہی موقف ہوگا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے مدت والی <سؤال> تو پھر میں یہ